الکافرون فرون الکافرون مکی ہے اس میں چھ آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ الکافرون آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ سورت ابن مسعود حسن اکرما کے نزدیک مکی ہے اور قطادہ اور زحاق کے نزدیک مدنی ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے ابن مردبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سور کلیہلکا فرون مکہ میں نازل ہوئی تھی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اور قلع اللّہ عہد طواف کی دونوں رکھاتوں میں پڑھی اور ابو حر رضی اللہ عن سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں فجر کی دو رکعتوں میں پڑھی اور تبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ صورت ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور احمد ابو داود ترمزی اور نسئی وغیرہ نے معاویہ اشج رضی اللہ عن سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو قلیہ ایوہل کا پڑھ کر سو جاؤ اس صورت میں شرک سے برات ہے